بسم اللہ الرحمن ق تم الحاق میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے وہ برحق دن کیا ہے وہ برحق دن الحقہ سے مراد روز قیامت ہے اس لیے کہ اس سے متعلق تمام غیبی خبریں اس دن ثابت و متحقق ہو جائیں گی اور خود قیامت کا وجود متحقق ہو جائے گا اور بندوں کے اعمال کا بدلہ اس دن واجب و ثابت ہو جائے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب جب مخاطب کے دل میں کسی اہم چیز کے جاننے کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا مجمل طور پر ذکر کرتے ہیں پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ پہلے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی محتم بشان چیز ہے پھر اس کا تفصیلی ذکر کیا جائے تاکہ اس کا تصور اس کے دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے یہاں بھی قیامت کا ذکر پہلے اجمالی طور پر پھر تفصیلی طور پر اسی مقصد کے لیے آیا ہے